نمبر چونکہ غفر ومری قبولی اللہ ونشرور انفسینہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا علما اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ سے مراد کون لوگ ہیں تین آرہ ہیں ایک رئی یہ ہے کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اس میں موصول ہے تو لہذا علالعموم ہے تمام مسلمان شامل یعنی جب بھی کوئی بھی مسلمان آئے آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیے السلام الکم تو یہ ایک رائے ہو گئی جو عموم دوسری رائے یہ کہ لفظ عام ہے مراد خاص ہے ٹھیک ہے کبھی لفظ عام ہوتا ہے مراد بھی عام ہوتی ہے کبھی لفظ عام ہوتا ہے مراد خاص ہے اور کبھی لفظ خاص ہوتا ہے مراد عام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی سے خطاب کیا جاتا ہے کئی دفعہ مراد سارے اہل ایمان بھی ہوتے ہیں تو اس میں لفظ کیا ہے خاص ہے خطاب اللہ کے نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری رائے یہ کہ نہیں یہ خاص ہے تو جنہوں نے خاص کہا پھر وہ دو آرا میں بڑھ گئے خاص سے مراد کون لوگ ہیں تو ایک رائے یہ ہے کہ جو یدون ربهم بالغداتی والعشی ہیں وہی مراد ہے یعنی فقراء اور زعافہ اور مساکین اور مستضعفین صحابہ جو مکہ میں موجود تھے جب وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو فقل السلام علیکم اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ایک مرسل روایت ہے ابن جریر اتبری علیہ الرحمٰ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے اور ویسے سندن ٹھیک ہے بس مرسل ہے لیکن مرسل بہت سے محدثین کے ہاں اور فقہا کے ہاں قبول ہو جاتی ہے تو وہ روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر اور بعض صحابہ نے کہا کہ اگر آپ کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی میں ہیں ہو سکتا ایمان لے آئیں اور اگر پھر بھی ایمان نہ لے لائے تو پھر ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا تو سیدہ عمر کا نام ہے اس روایت میں اور بعد صاحبہ جن کے نام مروی نہیں ہے انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں تو اس پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے لیکن چونکہ ان کی نیت اچھی تھی اور یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو جب یہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں تو آپ ان پر سلامتی بھیجیں اور کہیں کہ دیکھو غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت لکھی ہوئی ہے اور جو بھی جہالت میں کوئی برا کام کر بیٹھے گا اور پھر توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تو بہت غفور اور راحیم ہے تو اور اگر دوسری رائے لے لیں یعنی خاص والی ہی جس میں مراد یہ اہل ایمان ہیں ضعافا ہے تو پھر یہ خوشخبری کا پیرایا ہو جائے گا اس میں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا بلکہ خوشخبری دی جا رہی ہے دیکھو تمہارا رب بہت غفور اور رحیم ہے اور تم لوگوں سے بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گنا ہو جائے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے بات واضح تو یہ تین آرا ہے اس آیت کے بارے میں اور زیادہ قوی قول جو ہے وہ زوافہ مسلمین کا ہے یعنی اکثر مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ آیت اپنے عموم پہ نہیں ہے اگرچہ لفظ عموم ہے لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے خاص ہو رہا ہے اور سیاق و سباق میں جن مسلمانوں کا ذکر ہے وہ کون ہے ولادل لدین بالغتی ولاشین تو یہ رائے سیاق و سباق کے اعتبار سے قوی محسوس ہوتی ہے اللہ عالم اگرچہ مختلف مفسرین نے مختلف آرا کو ترجیح دی ہے بات تین آراء کے سامنے آ گئے تو اب یہ آیت ہے وعید اور جب آتے ہیں ٹھیک ہے ایزا جو ہے نا وہ زرفِ زمان ہوتا ہے از بھی ضرفِ زمان ہوتا ہے ایزا ضرف زمان استقبال ہے ظرف زمان لل ہے تو اس کا ترجمہ آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں استقبال میں بھی جب آئیں یا جب آتے ہیں ٹھیک ہے وہ اضاء جا آکا جب آپ کے پاس آئیں اللینہ فائل ہے کس کا جا آکا اور کاف جو ہے وہ پھول بھی ہی کی دمیر ہے اللدینہ مینون بھی وہ لوگ کے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو جواب شرط کیا ہے کیونکہ اضا کے اندر شرط کا معنی ہوتا ہے فقل یعنی ازا جا, جا تو آپ کیا کریں گے فقل السلام الکم تو کہہ دیجئے سلامتی ہو تم پر یہاں السلام علیکم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی فقل السلام علیکم یا فقل السلام علیکم تو یہاں کا فقل سلام علیکم تو پہلی بات تو یہ کہ ہے یہ مبتدا خبر ہی یعنی اگر خبر جو ہے وہ شب جملہ ہو شب جملہ کس کو کہتے ہیں جار مجرور اور ضرف کو یعنی اگر اگر خبر جو ہے یا جملہ جو شب جملہ کہلاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جار مجرور یعنی مرکب جاری یا ضرف ٹھیک ہے آپ کہیں کہ الجوال فوق مکتبی تو فوق کل مکتبی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کیا بن رہا ہے ضرف بن رہا ہے نا فوقا ضرف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو فوک المکتبی ہے خبر الجوال جو ہے وہ مبتدا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جوال فوق المکتبی ایک کوئی جوال جو ہے موبائل جو ہے وہ فوق المکتب ہے تو نکیرہ بھی آ سکتا ہے اگر خبر کیا ہو شب ہے جملہ لیکن نکرہ کیوں لائیں تو کئی دفعہ تو نکرہ لایا جاتا ہے اس کی نکارت کی وجہ سے پتہ نہیں کون سا کس کا جوال ہے آپ کا ہے میرا ہے موبائل کس کا ہے نہیں پتہ تو جوال یعنی جوال ما کوئی بھی جوال اور کبھی نکرہ لایا جاتا ہے اس کی تعظیم کے لیے ٹھیک ہے کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے کبھی تنقیر کے لیے آتا ہے یعنی نکرہ تنقیر کے لیے ہے تو کیا ہوتا ہے اپنے اصلی مانے پہ کہ وہ منکر ہے جانا پہچانا نہیں ہے تحقیر کے لیے آیا ہے تو جانا پہچانا تو ہے لیکن اس کو نکرہ بیان کر رہے ہیں تحقیر کے لیے اس کی حقارت کے بیان کے لیے اور کبھی تعظیم کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو کہا کہ یہاں اصل میں نکرہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے یہ سلام کوئی عام سلام نہیں ہے یہ سلامتی کوئی ایسی سلامتی نہیں ہے کہ جو جس کا کچھ عطا پتہ نہ ہو یا جو حقیر سی ہو بلکہ عظیم و شان ٹھیک ہے اچھا عظیم و شان جو سلامتی جو سلامتی نقیرہ یا, یا تعظیم ہوتا ہے اس کے اندر بھی تنقیر کا مفہوم ہوتا ہے کیسے اتنی عظیم ہے کہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے یا اتنی حقیر ہے کہ اس کو جاننے کی ضرورت نہیں تو دونوں سرسوں میں وہ منکر ہی رہتا ہے نا منکر سے مراد نکیرا ٹھیک ہے سیاپ و سلاف سطح ہوگا اگر اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے تو اس کے اندر تحقیر کا یا نبی کی طرف سے آ رہا ہے تو تحقیر کا مفہوم نہیں ہو سکتا تو پھر نکیرہ آ رہا ہے تو نکیرا پھر تحقیری و تنظیمی دونوں صورتوں میں تنقیر ہوتی ہے یا نکیر ہوتی ہے یعنی نکیرہ ہوگا اس کا بات واضح فقل سلام علیکم جملہ اسمیہ ہے یہ بھی کہا جاتا نا، اُسلّم ٹھیک؟ اُسلّم تو نہیں بلکہ ہے, تو میں استمرار, ہوتا ہے، میں استمرار ہونا ضروری نہیں ہے تو سلام علیکم کا یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ ایک دائمی سلام ہو تم کیونکہ جملہ اسمیہ کے اندر دوام کا مفہوم ہوتا ہے اور اس کی واضح مثال کہاں ہے کہ جہاں بالکل پیرل ایک سلام جملہ اسمیا آیا اور ایک جملہ فیلیا کہ وہ ہے وہ سلام وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم نے کیا کہا سلامن کیا فرق ہے دونوں میں انہوں نے جملہ فیلیا استعمال کیا حضرت ابراہیم نے جملہ اسمیا یعنی انہوں نے کہا سلامن تو یہ مفول مطلق ہے مفول مطلق سے پہلے کیا ہوگا لازمن فعل محضوف ہو گیا یعنی نسلم علیکم سلاما ٹھیک ہے تو ان کا جملہ کیا تھا فیلیہ حضرت ابراہیم نے جواب میں کیا کہا یعنی کہا کہ قول سلامن انہوں نے کہا قول تو علماء نے کہا کہ زیادہ ابلغ جو ہے وہ سعید البراہیم کا سلام ہے کیونکہ سیدنا ابراہیم کا سلام جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں استمرار ہے اور دوام ہے اس لیے ہمیں بھی جو دین نے سلام سکھایا گیا وہ بھی جملہ اسمیہ ہے یعنی ہم یوں نہیں کریں گے علیہم یہ تو نہیں کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں لکھ لیا ہے اپنے نفس پہ رحمت یہاں سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ اللہ کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ نفس کا یا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ حد اللہ ہُو اللہ تعالیٰ تمہیں میں اب تو جب اللہ کے لیے نفس استعمال ہو تو علماء کہتے ہیں وہاں نفس صرف ایک معنی رکھتا ہے وہ کیا ہے ذات کا یعنی اللہ کی جو ذات مبارکہ ہے جو وجود ہے اللہ کا جو تخیل اور ادراک کی سرحدوں سے معورہ ہے اس کے لیے لفظ نفس استعمال ہوتا ہے کیونکہ نف نفس کے قرآن مجید میں بہت سے معنی ہیں تو نفس کبھی نیگیٹو سینس میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور کبھی نفس کل وجود کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے آپ کا نفس میرا نفس یعنی میری ذات آپ کی ذات تو اللہ کے لیے نفس استعمال ہوگا تو ذات ٹھیک ہے وہ ذات کے جو مابرہ ہے بات ہے تو کتب و رب کم اعلی تمہارے رب نے یہاں سے علماء عقیدہ نے ایک اور اصول آخص کیا خز کیا کتب ربکم رب اللہ ہی اپنے اوپر کچھ لازم کر سکتا ہے اللہ پر کوئی شہ واجب نہیں ہوتی کسی بھی جہد سے بات واضح ہے کہ نہیں کیونکہ ہمارے ہاں کچھ گرو مسلمانوں میں ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا وہ طے کیا ہے کہ اللہ نے اس کو فالو کرنا نہیں ایسے ہی ہے اور اللہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا اور اللہ پر یہ چیز واجب ہوتی ہے اللہ پر جیسے معتضیلہ کے یہاں بہت زیادہ ایک مکینکل خدا کا تصور ہے جو خود کچھ قوانین کے تحت بدا ہوا ہے اہل سنت یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی پر کوئی شے واجب نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ نیک کار کو جنت میں بھیجنا اس پہ کوئی واجب نہیں ہے فضل ہے بھیج دے تو بھیج دے جہنت میں بھی بھیج سکتا ہے سمجھا ہیں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ لبا اہل واطی و اہل الارض جميعا ذبہ صحیح حدیث وہ ہوں غیر اگر اللہ چاہے تو کل زمین و آسمان کے جو اہل ہیں کل کسی کا استثنا نہیں ہے ٹھیک کسی کا بھی نہیں ہے اهل السماوات اہل الارض جميعًا وهو غیب ٹھیک ہے کہ نہیں تو اللہ پر کوئی شاید واجب نہیں ہے تو یہاں سے کیا کرنا ہاں اللہ تعالیٰ پر جب اللہ کہتے میں نے واجب کر لی تو کیا مطلب ہوتا ہے تم سے وعدہ کر لیا ہے اور ان اللہ اللہ نے بتا دیا ہے بس ٹھیک تو کتب اور ربو کو مالانفسرحما یہاں وہ حدیث ہے جو سب مفسرین کوٹ کرتے ہیں کہ ان اللہ سہان و تعلیٰ قطب فی کتابن و ہوا ان دوقل عرشی ان نہ غلبت اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ لیا ہے ایک روایت میں قبل خلق سماواتی ولدبی خمسین الفصلا ٹھیک ہے پچاس ہزار سال پہلے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے رحمتی غلبت میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے کطب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتب فل کتاب لیکن یہاں اسلوب وہ نہیں ہے بلکہ کتب ربو کو مالا نفسی اور رحمت ہے اللہ یہ مراد ہے اچھا سے جملہ شروع ہاں کتب سے نیا جملہ شرور ہے مستنف ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقول ہو اور یعنی کل کا مقول ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کل سلام الم وک الحم اللہ کتب علی نفسی اور ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل نیا جملہ مستنفی اخبار من اللہ اللہ کی طرف سے خبر آ رہی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فقل سلام علیکم اس کے بعد کطب اور ابو نفسی اور رحمہ اللہ کی طرف سے اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا دونوں پاسبلٹیز یہ جو اگلی آیت ہے آیت کا اگلا جز ہے انہ منامی لم کمسو امبی جہا لطن فم متاب ام امبادی و اسلحہ ف انہو ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ تین قرآت ہیں متواتر انہو کی ایک ہماری کراط ہے جس میں آپ کو دونوں جگہ انہو انہو نظر آ رہا ہے انہو منامی سو امبی جہا لطن اور آخر میں ف انحو دوسری قرآت ہے وہ بھی متواتر ہے جس میں دونوں جگہ ان نحو ہے ان نحو منا کمسو امبی جہا لطن فمتاب امبادی و اسلحہ ف ان غفور الرحیم تیسری قراءت ہے انه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه ٹھیک ہے تو تین قراءتیں کیا ہوئی انه انه انه انه انه ٹھیک ہے كده یہ تین متواتر قراءت یعنی متواتر ہے اس میں یعنی اللہ کے نبی علیہ صلوات اور اکثر جو ہے وہ قرعت ہے یعنی قرا میں سے اکثر کی قرعت ان کے ساتھ ہے. یعنی ہماری قرعت حافظ عاصم جو ہے وہ تو انہو کے ساتھ ہے لیکن جیسے ابن کثیر ابو عامر حمزہ حمزہ سے جو آگر اور قسائی ان چار قرا کی متبادر قرعت ہے وہ دونوں ان کے ساتھ ہے تھوڑی سی ترکیب میں فرق پڑتا ہے تھوڑا سا ترکیب میں کیونکہ انہو سے جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے پھر انہو نیا جملہ ہے اور اگر انحو ہے تو پھر نیا جملہ نہیں ہے کیونکہ انّا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں نہیں آتا بات واضح ہے ہماری قرآت میں الرحمت کا بدل ہے یہ جملہ سمجھ جاری گی نہیں الرحمت اور پھر رحمت کیا ہے اس کا بدل آرہا ہے من یعنی رحمت سے مراد کیا ہے جب اللہ میرے نے کہا کہ میں نے رحمت لکھ لی ہے تو رحمت کیا ہے کہ تم میں سے جو عمل کرے گا بات واضح ہے اور دوسرا انہو بدل نہیں ہے دوسرا انہو من عمیل منکم میں جو شرط کا مفہوم ہے من شرطیہ ہے اس کا جواب ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہیں دونوں انہو لیکن پہلا انہو ہے رحمت کا بدل اچھا اس کے بعد پھر جملہ شرطیہ کیا آرہا ہے من عمیل منکم سوءا بجہالت ثم تابا من بعدی اب جواب کیا ہے اس کا فانہو جو بھی تم میں سے عمل کرے گا کوئی برا جہالت کی وجہ سے پھر توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا یہ شرط چل رہی ہے ابھی تک عطف ہے نا سما اور واؤ جواب شرط کا ف آ رہا ہے ف انحو سات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو یہ کیا ہوگا جواب شرط یعنی ہماری اقرات میں انا میں پہلا انا بدل ہے دوسرا انا جواب شرط ہے اگرچہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ دوسرا انا بھی پہلے کا ہی بدل ہے یعنی رحمت کا مطلب اناََ غفور الرحیم لیکن اس پر علماء نے اعتراض یہ کیا کہ پھر من والا جو جملہ ہے وہ بلا جواب رہ جائے گا پھر اس کا جواب مقدر کرنا پڑے گا تو لہذا جہاں کچھ مقدر کرنا پڑ رہا ہو اور دوسری تفسیر میں مقدر مقدر, مقدر کیا ہوتا ہے مطلب محضوف محظوف نہ کرنا پڑ رہا ہو تو کس تفسیر کو ہم ترجیح دیتے ہیں جس میں حذف نہ ہو مگر نا یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کہیں گے کہ ان غفور الرحیم پھر اسی انا پر آتا تھا اس کا بات باتیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گی پھر رحمت کا بدن ہو جائے گا اور بیچ والا جملہ کیا ہوگا من عمل امن کمسو اسلحہ ٹھیک ہے اس کا جواب اپنی طرف سے ہم محظوف کر لیں گے اچھا <سؤال> <احسن> دوسرا کیا ہے دوسرا یہ کہ ان تو ان سے پتہ چلا کہ نیا جملہ ہے اب بدل نہیں ہے بات بازیں ہو رہی ہے کہ نہیں لیکن مانا وہی دے گا اس لیے کہ پہلے ان میں تو وہ بدل بن رہا تھا ان میں جملہ مستنفہ ہے لیکن جملہ تفسیریہ ہے سمجھا رہی کہ نہیں یعنی جملہ تفسیریہ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک بات آئی ہے رحمہ اسی کی وضاحت اور تفسیر ہو رہی ہے ایک نئے جملے کے ذریعے جملہ مستنفہ کے ذریعے تو اب یہ بدل نہیں رہے گا بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالی فرمارہ ہے كتب علی اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے تو بیچ میں گوئے ایک سوال محذوف ہوگا کہ وہ ما ہی هذه الرحمہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اللہ تعالی اب جملہ مستانیفه کے ذریعے اس رحمت کی تفسیر بیان فرما رہے وہ کیا ہے ان ہو من عامل منکم سوءم بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم بعد وجہ اور تیسرا کیا تیسری کراعت تو بات ہے تیسری کراعت میں کیا ہے کہ بھئی پہلا والا جو ہے وہ ہے بدل اور دوسرا والا مستنفہ بھی ہو سکتا ہے اور جواب شرط بھی ہو سکتا ہے سمجھ آ رہی کہ مستنفہ بھی ہو سکتا ہے وہ بات ختم ہو گئی اور جواب شرط معذوف ہے اور انحو غفور رہیں بہرحال تو یہ کراعت ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑا ساری صورتوں میں رحمت ہی کی وضاحت ہو رہی ہے لیکن رحمت کی وضاحت بدل کے طریقے پر ہو رہی ہے تفسیر کے طریقے پر ہو رہی ہے بدل اور تفسیر میں کیا فرق ہوگا یعنی بدل میں آپ بتانے جا رہے ہیں کہ بدل میں بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا یہ اہم بات ہے ٹھیک ہے تو بدل والی تفسیر میں یہ ہوگا کہ گویا اصل مقصود یہ تھا اس میں فرق کیا پڑ جائے گا سمجھا رہی کہ آپ رحمت کی جگہ یہ رکھ سکتے ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں نفسی اور اور رحمت سے مراد جب بدل گئی ہے تو اب رحمت کو حزف بھی کر دیں کیونکہ رحمت مقصود نہیں رہی تو کطبہ اعلیٰ نفسی اللہ عام کم سو امبی جہالت اس میں بس تھوڑا سا اشکال ہوگا یہ یہ جو حذف کرنے والا ہے نا یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر یہ بدل الکل من الکل کیونکہ اگر آپ یہ بدل الکل من الکل لے لیں گے اس کو تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ رحمت سے بس یہ مراد ہے اور رحمت سے کچھ اور مراد نہیں ہے لہٰذا یہاں بدل القل منل کل لینا مفید نہیں ہے بلکہ کیا ہے بدل الج یعنی یا بدل البات بدل الج منل کل کیا مطلب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پھر بدل جو, جو مبل منہو ہے وہ اپنی ذات میں مقصود رہتا ہے کیونکہ وہ بدل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے بدل کیا ہوتا ہے خاص ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کل من الکل میں دونوں ایک جیسا عموم رکھتے ہیں تو اب یہاں کل من کل کہیں گے تو اس کا ایک غلط مفہوم یہ نکل سکتا ہے کہ رحمت سے کل مراد یہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ان کمسو جہاں حالانکہ رحمت تو بہت وسیع ہے صرف یہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ من رحمتی یعنی بدل جز من الکل کا مطلب کیا ہے وہ من رحمتی ان من کمسو تو یہ بھی رحمت میں شامل ہو جائے گا تو بدل ہے لیکن بدل جز ہے من کل یا بدل الباز ہے بدل الکل من کل نہیں بات باتیں ہوگی کنٹرڈکٹری نہیں ہوتی کبھی بھی جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اختراط بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں اختلاف آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کنٹراڈکشن پیدا ہو رہی ہے تنوع وہی پیدا ہوتا ہے یعنی جو مختلف قرآت ہوتی ہیں متواتر اگر ہوں تو ان کی جو تفصیر یا نحوی ترکیب میں فرق ہونے سے معانی کا تنوع پیدا ہوتا ہے اور تنوع اور شے ہے اور اختلاف اور شے ہے ٹھیک okay. ہے okay. اور انشاءاللہ یہ ہم جمعے کو جب مقدمہ ابن شروع کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ ایک اختلاف تنوع ہوتا ہے اور ایک اختلاف تضاد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اختلاف کون سا ہے اختلاف تنوع ہے اختلاف تضاد نہیں ہے یہ okay. والا نہیں نہیں وہ تویل ہوتی ہے م... نا تو یہ امام راغب اسفانی کے مطابق تفسیر ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ قرآن میں آپ بتائیں چاہے سب کیا ہے یہ تفصیل اس کے بعد آپ تعبیل کریں گے ایک قرآت میں تابیل یہ ہے دوسری قرعت میں تعبیل اگر تنوع واقعی واقع ہو رہا تو وہ تعبیل تو شمار ہوگی لیکن وہ تعبیل سے جو دو اقوال برآمد ہو رہے ہیں ان میں اختلافِ تنوع ہوگا اختلاف تجاز نہیں ہوگا بس یہ مراد ہے ٹھیک ہے تو تعبیلات تو فرق ہو سکتی ہیں یعنی قرآت کے نتیجے میں تعبیلات فرق ہو سکتی ہیں اس میں کوئی وہ اور یہاں تک کہ کچھ مقام پر فقی اختلاف بھی ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی مسکین پڑھا گیا یا مساکین پڑھا گیا ایک جگہ سورہ بکرا میں مساکین پڑھا جائے گا تو جمع ہے تین کو کھانا کھلانا ہے یا مسکین ایک کو کھانا فرق پڑ سکتا ہے اور پڑا بھی ہے بعض جگہوں پر فقی طور پہ اور فقی اختلاف اللہ کا مقصود ہے یعنی جو بھی قرآن پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا یا دین کی جو فقی ایک تاریخ ہے یا شریعت کی تاریخ ہے اس میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ فقی اختلاف کا رکھنا خود مقصود خدا بندی ہے اور جو اس کے خلاف چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ گویا اس مقصود خدا, خدا بندی کے خلاف چلتا ہے یعنی اللہ میاں کو مقصود تھا انشاءاللہ کہ یہ فقہی مذاہب پیدا ہوں صحابہ میں فقہی اختلاف ہو امت میں فقہی اختلاف ہو یہ مقصود ہے ٹھیک ہے اور اس کے بہت سے دلائل ہیں کہ کیوں کیوں یہ مقصود ہے اچھا یہ جو جہالت کا لفظ آ رہا ہے یہاں سلف کا جو قول موجود ہے میں نے جہالت کی ایک آپ کو بتائی جنہیں جہالت کا بھی ایک دفعہ جاننے کے بعد ہوتی ہے کئی دفعہ جہالت کیا ہوتی ہے بے علمی کو کہتے ہیں یہاں سلف اتفاق کرتے ہیں کہ بے علمی مراد نہیں ہے بلکہ جہالت کی دوسری قسم مراد ہے کون سی دوسری قسم جس میں پتہ ہوتا ہے اور پھر انسان کرتا ہے تو وہ فرماتے ہیں سلف سے جو تواتر سے قول مربی ہے کہ کل منص اللہ فہ ہوا جاہل جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے کیا مطلب وہ جہالت ہی کی حالت میں کر سکتا ہے نافرمانی سمجھا نا یہ حالت سے کیا مراد ہے غفلت یعنی اگر اس سے بالکل حضور کامل حاصل ہو اور وہ ایک پریزنس کی کیفیت میں ہو کیسے گناہ کرے گا تو یقینا کچھ نہ کچھ غفلت کا پردہ پڑے گا نا اس کے اوپر یا کچھ شیطانی وسوسے آئیں گے تو اس سے گناہ سرزد ہوگا نا تو اس کو جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے باقی اس گناہ کے گناہ ہونے کا علم نہ ہونا یہاں جہالت نہیں ہے یہاں جہالت سے مراد وہ جہالت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد اگر وہ واقعی اس طرح کی جہالت ہو اور وہ عذر بن رہی ہو تو وہ گناہ نہیں ہوتا کو جائیے کہ اس کے بعد توبہ کرنی پڑے گی یہاں ہو رہا ہے ان کم سو ام بی جہالا اچھا تو یہ بی جہالہ جو ہے وہ قید ہو گئی نا جو بھی تم میں سے کرے گا برا کام جہالت کے ساتھ تو جہالت کی قید کیوں لگا دی پھر تو کہا کہ یہ قید احتراضی نہیں ہے بلکہ قید واقعی ہے ٹھیک ہے قید واقعی کا مطلب جو بھی کرے گا جہالت کے ساتھ کرے گا جیسے انبیاء کے ساتھ آتا ہے کہ الانبیاء المبیا ابغیر حق تو کیا اس سے کوئی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ بغیر حق کی قید لگا دی تو کچھ انبیاء حق کے ساتھ بھی انہوں نے قتل کیے تو کیا مطلب ہے اس کا قید واقعی کا انبیا جب بھی قتل ہوں گے نا حق ہوں گے سمجھا رہی نہیں تو یہ قید ہے واقعی اسی طرح یہاں بھی جہالت ان کی قید کا کیا مطلب ہے جب بھی گناہ سرزد ہوگا جہالت ہی کی حالت میں ہوگا سمجھا ایمان و یقین کی کے کمال اور حضور کے کمال کے ساتھ گناہ کیسے سرزد ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا گناہ سرزد ہونے کے لیے غفلت ضروری ہے جمعات اسی لیے امبیا سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ان پر غفلت تاری نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ ہر وقت آپ کا حالت حضور میں رہتے ہیں یہ مکمل کر لیں تو انہو من عامل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدی اے من بعدی میں حبی کی ضمیر جہالت کی طرف نہیں بلکہ سوء کی طرف پھر وہ سوء کے بعد توبہ کر لے وہ اصلحہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اب یہ بڑی اہم بات ہے من بعدی و اصلحہ یہاں سے پھر وہ اخذ کرتے ہیں توبہ کی شرائط اصلاح کا کی کیا مطلب ہے فوری طور پہ گناہ کو چھوڑ بھی دینا یہ اصلاح ہے تو گویا توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط بیان کی جاتی ہے نا کہ فوری گناہ چھوڑ دیا جائے ایک ندامت ہے ایک جو ہے وہ گناہ چھوڑ دینا ہے مستقبل میں نہ کرنے کا عزم ہے تو یہ مستقبل میں نہ کرنے کا عزم اور فوری گناہ چھوڑ دینا وہ اسلحہ ہے اور ندامت کیا ہے تابہ تو یہ تینوں شرائط ہو گئی اور اگر آپ اس میں حقوق ولی کی شرط ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی میں ہوگی اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوا تو اصلاح کیا ہے حق واپس کر دے تو یہ اصلاح کے اندر وہ توبہ کی تین شرائط کا جو بیان کی جاتی ہیں ندامت کے سوا وہ ساری کی ساری اصلاح کے اندر ہے اور ندامت کیا ہے فمتابا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے تو یہاں بھی ساری شرائط موجود ہیں اسٹمباد کیا جا سکتا ہے وکضۂ علی کاتی والی المجرمین اسی طریقے پر کس طریقے پر جس طریقے پر ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اس صورت میں آیات کی وضاحت اسی طریقے پر ہم آیات واضح کرتے ہیں فیصلہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کیوں اچھا یہ بڑی اہم بات ہے لیکن اس کی بھی ایک سے زیادہ قرعتیں ولی تستین سبی للمجر مین اچھا ایک قرأۃ ہے ولی تستین سبی للمجر ایک قرأۃ اور تیسری قرار ہے ولی یس طبینہ صبیل ٹھیک ہے ولی یس اچھا ولی یس اور ولی تستینہ میں کیا فرق ہے سبیل کا جو لفظ ہے یوزکرو و یو انس مذکر بھی بیان ہوتا ہے مونس بھی اہل حجاز جو ہیں اس کو مونس بولتے ہیں اور ادھر ادھر کے آس پاس کے قبائل خارج اصحاز اس کو مونس سوری اہل حجاز اس کو مونس بولتے تھے خارج جو باہر کے قبائل ہیں وہ مذکر بولتے زیادہ فصیح طریق اور سبیل میں تانیس ہے کیا ہے تانیس طریق کا لفظ بھی اور سبیل کا لفظ بھی مونث بولا جائے زیادہ افسائی کیونکہ اہل حجاز کی زبان ہے لیکن بہرحال یہاں والی تستبینہ ہماری کر ہے ولی والی استبینہ بھی قرآد درست ہے یعنی مذکر کے ساتھ بھی پڑھا گیا اس کو سبیل کو استبانہ یاستبینو ہوتا ہے اگر لازم معلوم میں استعمال ہو تو واضح ہو جانا تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کی راہ اور اس تباہ متعدی بھی آ جاتا ہے, تو, جو ہے وَلِ سَبِينَ تیسری ہی نا تو اس میں خطاب ہو جائے گا اللہ کے نبی سے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ اے نبی آپ مجرموں کی راہ کھول کے بیان کرتے ہیں یا دوسرا ترجمہ کیا ہے تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے باقی دونوں کراتوں میں یہ ترجمہ ہوگا اور اوربینا سبیل المجرمین میں خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا آخری اصل میں ہے کہ استبانہ ہے نا کون سا بھابستانہ باب, باب استفان استبیانہ یستبین استبیان تو استبانہ یستبینو لازم استعمال ہوتا ہے لیکن متعدی بھی ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کہیں استبانہ شعیع تو استباء اشعی کا مطلب ہے کوئی شاید واضح ہو گئی لیکن اگر آپ کا استبنتو تو تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے واضح کر دی تو جو ولی تستبینہ سبیلاء کے ساتھ جس میں پڑا گیا ہے نا تو اب سبیلا مفول بی ہو جائے گا تو تستبینہ جب مفول بھی ہوا تو لازم متعدی کے طور پہ استعمال ہوگا لازماً متعدی کے طور پہ آ رہا ہے تو تستبینہ کا فائل کون ہوگا انتہا کی ضمیر اور انتا کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں استبیان ویسے تو اصلاً یہ ہے چاہنے کے مفہوم میں یعنی جیسے استفصال ہوتا ہے نا اگر آپ کہیں گے کہ آپ استاد پڑھا رہا ہے تو آپ کہیں انید و استبین حج ہے تو وہ متعدی استعمال ہو جائے گا میں چاہ رہا ہوں یعنی میں بیان چاہ رہا ہوں اور پھر مطا... کیونکہ یہ باب استفال کی خاصیت طلب ہے لیکن باب استفال میں کئی دفعہ یہ جو سین ہے اور جو اضافی الفاظ ہیں یہ مبالغے کے لیے بھی آتے ہیں یعنی صرف طلب کے لیے نہیں آتے اگر مبالغے کے لیے آ رہے ہوں تو پھر وضاحت کرنا بھی ہو سکتا ہے ایک ہوتا ہے وضاحت چاہنا اور ایک ہے وضاحت کرنا تو وضاحت چاہنا بھی ہے وضاحت کرنا بھی ہے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہے ہے تو اب وضاحت چاہنا نہیں ہے بلکہ وضاحت کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا پوچھا تھا تیسرا ہاں ہے نا جو بئی نے جو باب تفیل ہے عموماً اس میں آہستہ آہستہ وضاحت کرنی ہوتی باب تفیل کی خاصیت یہ ہے ٹھیک ہے اس میں تدریج ہوتی ہے مادہ وہی ہے با یا جیسے تعلیم ہے اور اعلام ہے یعنی تعلیم میں آپ سکھائیں گے تدریجن اعلام میں بس خبر دے دیں گے یہ ہو گیا اور بھی فروغ ہوتے ہیں تو بات واضح ہے اچھا یہاں سے آخری بات جو کر کے ہم جلال جانے وہ ہے کہ اس سے علماء نے اخذ کیا کہ مجرموں کی راہ بازیں ہونا بھی بہت ضروری ہے یعنی جس طرح ہے نا کہ حق کی راہ بازی ہو تو حق کی راہ بازی ہونا ممکن نہیں ہے جب تک شرک کو صحیح طریقے پہ نہ پہچانا جائے اور اگر شر کو صحیح طریقے پر نہیں پہچانا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا اس شر کے حق میں خلط ملت ہونے کا احتمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ آج کے زمانے میں رہ رہے ہیں نا تو آج کے زمانے کا جو شر ہے اور باطل ہے اس کو اگر آپ نہیں جانیں گے صحیح طریقے پر تو ممکن ہے کہ اس شر اور باطل کو حق سمجھنا شروع کر دو अगया? تو ولی تصطبین سبیر المجرمین سے کیا مراد ہے ایسے علماء کلام کہتے ہیں ہم جو باطل فرقوں کا رد اور باطل فرقوں کے وہ سارا کچھ بیان اس میں یہ بھی ہے تاکہ مجرموں کی راہ پتہ چل جائے نا یہ مجرم, مجرم, مجرم ہے, ہے ان کی راہ پہ نہیں چلنا تو حق کی راہ یہ نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے کم از کم ٹھیک ہے اور اس میں وہ دلیل دیتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہ انما ین الاسلام عروتا عروتا اسلام کو وہ شخص پکڑے پکڑے کر دے گا من نشہ افل اسلام جو اسلام میں پیدا ہوگا وہ علم یار جاہلی اور جاہلیت کو نہیں جانے گا ٹھیک بڑا زبردست خواب ہے کہ جاہلیت کی اسے خبر نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے جاہلیت کو اسلام سمجھو یعنی آپ یوں کہیں کہ ہم پیدا ہوئے نا سرمایہ دارانہ نظام میں مغرب کے غلبے میں ہم پیدا ہوئے ہیں ابھی بھی آپ کسی سے پوچھیں تو کسی کو سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ مغرب کے دیے ہوئے ان اداروں کے سوا بھی کوئی شے ممکن ہے یعنی کبھی ایسا نظام تھا کہ بینکس نہیں ہوتے تھے ہمیں تخیل بھی نہیں ہوتا نہیں اگر اب اسلام ہے بھی تو بینکنگ کے ساتھ ہوگا اسلام ہے بھی تو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوگا جمہوریت کے ساتھ ہوگا سب چیزوں کے ساتھ کیونکہ ہم ایک خاص ماحول میں پڑے پلے بڑھے نا تو ہم ہوا کیا ہے ہم نے جہلیت کو نہیں پہچانا ہم نے اسی ماحول کو سٹینڈرڈ کے طور پہ لے لیا یہ ہے بلی تصبین پینتالیس تو نہیں بنتی ہے؟ تفتالیس... باللہ من بسم اللہ ترجمہ تو پڑھ کے ہی آئے ہوں گے آپ لہذا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مراد لکھتے ہیں کہ نہ بئی نہ ہوں دنیا سے برات ہے یہاں دل کا محل اگرچہ یہاں غل کا ترجمہ حرد کرنا تھوڑا سا نامناسب محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ حرق جو ہے نا وہ حسد سے اگلا لیول ہوتا ہے ہرد کہتے ہیں کینے کو سمجھا رہی کینا کیا ہوتا ہے ہاں یعنی ایسی نفرت جس میں نقصان پہنچانے کا شدید جذبہ ہو اور موقع ملے تو نقصان پہنچا دے وہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو اہل جنت ہے کہ یہ ایک دوسرے کے متعلق دلوں میں حقد رکھ سکتے ہیں تو کہا کہ نہیں حقد نہیں ہے غل کہ ہے لیکن اب بہرحال ایک لفظ مترادف کے طور پہ حقد بیان کر دیا غل کے اندر ضروری نہیں ہے حقد ہو میرے اور آپ کے درمیان کچھ وجوہات کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں یا میں آپ میرا سے آپ کا دل نہیں لگتا آپ کا میرے سے نہیں لگتا دلوں میں کچھ میل ہے اس کو بھی غل کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے بعض صحابہ کے جز حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے اور طلحہ اور زبیر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہوگی یعنی جب حضرت علیہ اور زبیر سعید عائشہ کے ساتھ تھے جنگ جمل میں اور حضرت علی ادھر دُھرائیاں تو ہو رہی ہیں لیکن وہ فرمائی رہے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ جنتی ہیں اور ہم ہمارے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ رضانہ بافی صدور من گل ٹھیک ہے تو غل نکال دیا جائے گا یہ جو اس وقت میل پیدا ہوگی تو وہ میل حق تو دت تو نہیں تھا صحابہ میں نہیں وہ دونوں کچھ کسی مبدا پر کسی اصول پر لڑ رہے تھے ہا, کی, کی, کسی ایک کو غلطی لگی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت جی کہتے ہیں وہ ان جنگوں میں حق پر تھے باقی سارے کے سارے اشتہادی خطا پر تھے ٹھیک احق تھے احق کہہ لیں حق بس وہ زیادہ ادب کا مظاہرہ کریں گے تو یہ کہہ لیں گے دوسرے بھی حق پر تھے لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایک حق ہے اور ایک حق ہے تو سارے ہی حق پر تھے تو لڑائی کیسے ہو رہی ہے تو کسی کو غلطی لگی ہوئی تھی وہ غلطی نیت کی وجہ سے نیت کے فساد کی وجہ سے سیادت اور قیادت چاہنے کی وجہ سے نہیں تھی جیسے فقہ میں اجتہادی اختلاف صحابہ میں ہوا ہے کہ نہیں فکی آرام ہے حضرت اللہ مسود کی رائے حضرت اللہ عمر کی رائے تو اہل سنت کی جمہور اکثریت کیا کہتی ہیں کہ دونوں ثواب پہ نہیں ہوتے ایک کو غلطی لگی ہوتی ہے تو صحابہ کو گویا فقہی معاملات میں غلطی لگتی تھی تو اگر ہم نے حضرت عبداللہ عبدالمن مسعود کا قول لیا فقہ حنفی نے تو فقہ مالکی نے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لیا تو فقہ حنفِ والی کہہ رہے ہیں کہ ادھر غلطی لگی ہوئی ہے یہ ہمارا قول جو ہے وہ وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں بھی غلطی کا احتمال ہے وہاں ٹھیک ہونے کا احتمال تو گویا کہنے کا مقصد کیا کہ صحابہ کو اجتہادات میں خطا ہو جاتی ہے تو ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے بات بات ہے تو غلم سے کیا مراد ہے یہی مسائل ہیں جن کی وجہ سے دوسرے کے متعلق کبھی کچھ غلط رائے پیدا ہو سکتی ہے توجری قسور محلات کے نیچے سے الحنہ کب کہیں گے یعنی وہاں جا کے آرام سے بیٹھنے کے بعد الحمد هذا جزا لہذا سے کیا مراد ہے عمل جس کی یہ جزا ہے اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا میں حدہ کا اشارہ بالکل جنت کی طرف بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہداہت کر رہے ہیں کہ جنت کی طرف ہدایت کہ عمل کے ذریعے ہوئی ہے تو اس لئے العمل اللہ ذی حدانا جزاؤ ہو وما کن لنہتدیا لولا انہدانا اللہ حذف جواب لولا لدلالت ما قبلہ علی کہہ رہے ہیں لولا انہدانا اللہ کا جواب تو نہیں ہے نا جواب شرط کا ہے لولا کا حذفو یا حضفہ دونوں ٹھیک ہے حدیفہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں حزفہ کیوں کہہ سکتے ہیں اللہ نے حذف کر دی ہے جملے اسمیہ بنانا ہے تو حذفو جوابی لولا اور اگر آپ نے مجبول کہنا ہے تو حضیفہ بھی کہنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اچھا لولا کا جو جواب محذوف ہے وہ کیوں محذوف ہے لی کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا اس کی دلالت اس پر ہو رہی ہے میں نے آپ کو دو رائے بتائی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جواب شرط مقدم ہو سکتا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ مقدم ہے جواب شرط اور جو کہیں گے کہ جواب شرط مقدم نہیں ہو سکتا وہ کہیں گے جواب شرط معذوف ہے اس پر دلالت ما قبل کی ہے جو اصل جواب شرط ہے یعنی کیا مراد ہے لہ ما کن علی بس یہ مراد تو حضف یا جواب علی دلال اس اس کے سمجھ لیں آگے پانچ دفعہ اس جگہ کو ملا کے پانچ دفعہ آ رہا ہے کہاں آ رہا ہے مثلاً آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ تو آ رہا ہے نا جن ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا ونادا صحب الجنت اور صحاب الناری ان ٹھیک ہے یہ دوسری دفعہ ہو گیا اس کے بعد فہلۃ اللّہ کتنی دفعہ ہو گیا ہاں اگلی دفعہ صحاب الجنت ان افید علینا تو یہ جو پانچ دفعہ آ رہا ہے اس میں آپ وہ بتانے لگے کہ یا یہ ان مخففہ من ثقیلا ہے یا ان مفسرہ ٹھیک ہے کہ نہیں مخففہ من ثقیلا کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں انہ, انہ ہے تو جب انہ مخففہ یعنی انہ ثقیلا مخففہ ہو جائے تو اس کے بعد ضمیر شان اس کا اسم ہوتی ہے جو معذوف ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں بعض باز بازیں ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا انہو یعنی ان اصل میں اننا تھا اور جب انا مخففہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہے اصل میں اس کا اسم ضمیر شان ٹھیک ہے یہ ایک رائے ہے دوسری رائے یہ کہ یہ ان مخف وغیرہ نہیں ان مفسرہ ہے ان مفسرہ کس کو کہتے ہیں جو یا یقولو یا قال یقولو کا معنی رکھنے والے فیل کے بعد آ جاتے جس میں آواز دینے کا مفہوم ٹھیک ہے جیسے میں آپ سے کہوں کن تلا کا ان تفالر کردہ وہ تو یہ ان مفسرا ہوتا ہے ٹھیک ہے بعد, بعد تو نادہ یو نادی کہہ اس کے اندر ندہ ہے نا کہنے کا مفہوم ہے تو پھر یہ ان کیا ہو سکتا مفسر, مفسر, مفسر یہ بتا رہے ہیں کہ ان, مخفف ان مخففتن ای انہو اپنے لئے ای انہو یعنی ضمیر شان ہوگی بعد میں او مفسرتن یا مفسرہ ہوگا فی المواضع الخمسہ پانچوں جگہوں پر جو آگے آ رہی ہیں ہر جگہ یہی ترقیب ہوگی اچھا کیا پکار کے کہا جائے گا جنت او رس تم اوہ بیما کن تم اصحاب جنتی اصاب ناری تقریر او تب گیتن یہ جو اصاب جنت پکار رہے اصحاب دوسب کو کیوں پکار رہے ہیں یا تو تقریر کروانے کے لیے یعنی کیا آگے کہیں گے انقد وجد ما واد نہ ابو نہ حققہ فہل وجد تو ماں تو سوال کرنا مقصود نہیں ہے کہ باقی تمہارے رب نے بھی تم سے جو کہا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں رب تو اس کے خلاف نہیں کرے گا تو مراد کے تقریر ان کو ذرا اقرار کروانے کے لئے سمجھا لیے سمجھا لیجیے کہ مان لو یہ بات یا تبغیر ذلیل کرنے کے لیے سمجھا لیے تب کیتاً کیا ہے تزلیلاً اور تقریراً اقرار تو کہیں گے تقریراً او تب میں وہ تو واد بی ناد بین ہے کو رستے میں ٹیڑھ ڈھونڈتے یعنی رستے کو ٹیڑھا بناتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ایوج جو ہے معوجہ سوری مزدور ہے اور معجہ جو ہے وہ اس میں ہے. ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ وَهُم کہتے ہیں کی لا سور سور الععرف. جو آراف کی فصیل ہے وہ مراد ہے ٹھیک ہے سور کس کو کہتے ہیں فصیل کو آراف جو ہے تو دقران کا لفظ ہے اور آراف خود وہ بتائی جی رہے ہیں کہ وہ سور الجنہ ہے ٹھیک ہے ویسے آراف کس کو کہتے ہیں ایسی یہ جو آئینہ فا کا مادہ ہے یہ اس شے کے لیے کہتے ہیں جو دور سے نظر آتے ہیں عرف الدیق کس کو کہتے ہیں جو مرغے کی کلگی ہوتی ہے مرغئی کرتی اس کو عرف کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا معاشرے میں بھی جو عرف ہوتا ہے اس کو عرف کیوں کہتے ہیں عرف بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سور کو آراف کیوں کہتے ہیں اس لیے دور سے شہر نظر نہیں آئے گا اس کی فصیل نظر آئے گی سمجھا رہی کہ وہ شہر تو نظر نہیں آئے گا اسی طرح عرف الفرش فرش جو ہے گھوڑا بھاگ رہا ہو تو اس کے جو بال اڑ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی عرف کہتے ہیں تو ولم صلاحت عرفا ہیکر یہ بھی لی گئی ولمرصلاط عرفا میں کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہو گھوڑے کی جو وہ ہوتی ہیں جو بال ہوتے ہیں بڑے وہ زبردست قسم کے اس میں امواج سی ہوتی ہے نا تو اس طریقے پر ہوا آہستہ آہستہ چلے تو وہ عرف ہوتی ہے اور مرسلاتی اور عرف ایک رہے کے مطابق اور بھی آراہیں تو عراف سے مراد یہ ہے عراف سے مراد سور الجن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آراہ ہیں مختلف کے آراف پر کون ہوں گے لیکن ان سب آرا کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ان کی جو نیکیاں اور برائیاں ہیں وہ برابر ہوں گی اس کی مثالیں صلف نے مختلف قسم کی دی ہیں یعنی خلاصہ یہ ہے صلف کی مثالوں کا کہ ان کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو جنت میں لے کے جا رہے ہیں کچھ دوزخ میں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ایک مثال دی کسی صحابی نے یا کسی احتابی نے کہ وہ شخص کے جو جنگ میں گیا کتال فی سبیل اللہ کے لیے جا کے شہید ہو گیا لیکن گھر سے نکلا تھا والدین کی اجازت کے بغیر اور قتال جو ہے وہ فرض عہد نہیں تھا فرض کفایہ تھا اب والدین کی اجازت کے بغیر قتال میں نکلا نہیں جا سکتا اور یہ سب نکل پڑ قتال کرنے کے لیے اور جا کے شہید ہو گئے اب یہ عمر ایسا ہے کہ جا کے انہوں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے جنت میں جائے گا۔ لیکن شروع میں کیا کیا اس نے والدین کی خلاف ورزی کی نافرمانی کی تو یہ عمر ہے کہ اس کو جنت میں جانے نہ دیا جائے اب وہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے کچھ عرصہ اس کو وہاں بٹھایا جائے گا پھر انشاءاللہ وہ جنت میں چلایا جائے گا ٹھیک ہے یہ مراد تو فرمایا حاجل قیل ہوا سور الآرافی والآرافی و ہوا سورالجنتی رجا ال دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ سب کو پہچان رہے ہوں گے کہ نہیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کو علامت کے ذریعے پہچان رہے ہوں گے اہل ایمان کی علامت ہے بیاض الوجو اور سواد کافرین کیونکہ وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں طرف لوگ انہیں نظر آ رہے کو بتا رہے ہیں کہ وہ صحابل اس... اصحاب آراب والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو اب اس کے بعد یہ وہ نہیں کہہ رہے اللہ المیہ کہہ رہے ہیں اول تعالیٰ لم ید وہ لوگ ابھی داخل تو نہیں ہوئے کہاں جنت میں وہ ہم لیکن انہیں امید ہے ٹھیک ہے تمایت معاؤ تو کہہ رہے ہیں کہ لم یت خلوحا فل جن ٹھیک ہے اب اس میں دو رائے ہو گئی جن لوگوں نے کہا کہ یہ فصیل جنت اور دوزب کے درمیان ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے کہ یہ لوگ آراف پہ کھڑے ہیں تو جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں تو جنت والے جنت میں ہیں نا اس وقت ٹھیک ہے اور دوزخ والے دوزخ میں ہیں اور یہ بیچ میں یہ داخل نہیں ہو لم خلوہ لیکن انہیں امید ہے لیکن جن لوگوں نے کہا کہ یہ منظر آراف کا میدان حشر کا ہے جنت کا نہیں ہے مثلاً ٹھیک ہے کہ نہیں یہ جنت اور دوزخ کے درمیان کا نہیں ہے تو ان میں سے لوگوں کی رائے یہ بھی بن گئی کہ یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قول تعلق نہیں یہ اصحاب آراف کے متعلق نہیں ہے یعنی ان سلام الیکن جنت والوں کو پکار کے کہیں گے تم پر سلامتی اور جنت والوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جنت والے ابھی جنت میں نہیں گئے ان کے امید ہے کہ جانے والے ہیں یعنی لم یت خلوہ بادہ کلیل بات والے ہو رہی ہے کہ نے لیکن زیادہ قبیر ہے اکثر علما نے پہلی والی ہی لیا لیکن میں نے کہا دوسری بھی یہاں تو ذکر نہیں ہوئی لیکن بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ کیا مراد ہے hmm. کہ ایک میں صحاب عراف مراد ہے دوسرے میں صحاب جنت مراد ہے تو تواف ابھی داخل نہیں ہوئے انہیں امید ہے یا ابھی جنت والے داخل نہیں ہوئے اور امید لگ چکی ہے انہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے بات واضح ہے hmm. کہہ رہے ہیں تو معاون فی دخ جنت میں داخلے میں ان کو امید ہو گئی ہے کن کو زیادہ کبھی رائے کے مطابق آرافان قول الحسن حسن بصری کہتے ہیں لَم لَم احم اللہ کے لیے اللہ نے انہیں امید نہیں دلوائی اللہ لِکھ کرام یوری بہم اس لیے کہ اللہ ان کی عزت کرنا چاہتا ہے اہم بات کیا ہے اس میں یعنی اگر اللہ نے اس موقع پر ان کے دلوں میں یہ تما ڈال دی ہے امید پیدا کر دی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ نے داخل کرنا تھا اس لیے پیدا کی ٹھیک ہے کہ نہیں لکھن یوری دہا بہم وہ رول حاکم فتح حضرت حاکم نے مصدرک حاکم حضرت سے روایت کیا وہ اسی حالت میں بیٹھے ہوں گے بینما هم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے ان پر مطلع ہو کر کہ میں نے تمہیں بخش دیا تو جنت میں داخل ہو جاؤ بات بات ہے وہ الاثریفت ابسار ای اصحاب اچھا یہ یہ کیوں کہا کہ سریفت مجھول کیوں آیا یہاں تو انہوں نے وضاحت نہیں کی لیکن براد کیا ہے یعنی وہ اتنے خوف زدہ بھی ہیں کہ جہنم میں نہ چلائیں چلے جائیں کہ جہنم والے دیکھ ہی نہیں رہے ادھر ہی بیٹھے ہیں دیکھ کے کہیں ادھر ہی جانا ہے انہوں نے ادھر اگر دیکھ بھی لیا تو کہیں ادھر نہ چلے جائے تو وہ ان کو وحیدہ سریفت ابسوار ان کی کہیں ان کو ادھر بھی دیکھے یہ بھی ہے تلقا جہت صریفت یعنی جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی اصحاب النار. اصحاب النار کی طرف کیا کہیں گے وہی لگ رہا ہے کہ وہ خوف دا اس لیے نہیں دیکھ رہا تو فوراً کہیں گے ربنا مع القوم اس کے بعد فرمایا اب وہ ان سے خطاب کریں گے کیونکہ اب ادھر ان کا رخ موڑ دیا گیا تو اصحاب رجالا من اصحاب ما اغنى عنكم دو تفسیریں تھیں دونوں نے ذکر کر دی جم او کم المال او کثرت حکم یعنی کیا ترجمہ تمہیں آگ سے نہیں بچایا جم او تو اب یہ جم جو ہے یہ اسم نہیں ہے بلکہ جمع یجماؤ کا مزدر ہے جم اکم یعنی فیل کے معنی میں کہ تم نے جو چیزیں جمع کی تھی مال و دولت اس نے نہیں بچایا تمہیں یا جم ان مراد اسم ہے بمانا جیشن جندن جن تو اس سے مراد کیا ہوگی تمہارا جو جتھا تھا جو تمہاری کثرت تھی اس نے تمہیں فنی دیجا رہی ہے کہ نہیں تو دونوں ہیں جم اکم المال او کثرتکم وما عن یعنی ما کن تم تستانی وہ استقبار بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہاں انہوں نے وہ استقبار کہہ کر آپ کو یہ بتایا کہ یہ ما مزدری ہے موصولہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے لیکن یہاں انہوں نے مزدریا کی رائے لی ہے لہم الْمُسْلِمِينَ اور پھر وہ کہیں گے ان سے کی طرف اشارہ کر کے لا برحمة یہ وہ لوگ ہیں جنت والوں کی طرف اشارہ کریں گے جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو تو رحمت نہیں ملتی ملنی تب قیلوم اب ان سے تو کہا گیا ادخل الجنت علیہ اب یہ انہوں نے ایک رائے بیان کی ہے کہ یہ انہیں کا کون ہے یعنی بیچ میں معذوف کیا ہے آراف والے کہہ رہے ہیں دوزخ والوں سے کہ کیا یہ جنت والے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان کو تو رحمت کبھی نہیں پہنچے گی حالانکہ ان سے کہا گیا ہے ایک رائے ہے دوسری رائے کیا ہے کہ او دخول الجنت وہ تو ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا او دخول الجن کس کے لیے اسحاب آراف کے لیے کہ اب تم بھی داخل ہو جاؤ اس لیے یہ رائے بڑی قوی ہے انہوں نے یہاں یہ نہیں بیان کی اس آیت کے فوری بات دیکھیں اصاب اراف غائب ہو گئے منظر سے اور اب ڈائریکٹ دوزخ اور جنت والوں کا مقابلہ شروع ہو گیا ابھی تو یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے نا یہ خطاب کر رہے تھے ادھر بھی اور ادھر بھی ٹھیک ہے اب جیسے ہی جب یہ آئے تعلیت اللہ خوفن علیہ مولان تحزنون تو علامہ میاں نے اصحاب اراف کا ذکر ختم کرتا ہے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ خطاب اصاب اراف اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی تم کہتے تھے ان کو رحمت نہیں پہنچے گی حالانکہ ان سے تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف اور حضم نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں وہ قری اود خلو بال کہہ رہے ہیں کہ اد بھی پڑھا گیا ہے ایک ہے نا یہ کہتا اد خلو فیل امر ہے تو اگر آپ اس کو اُد الجنہ پڑھ لیں گے تو پھر وہی ہو جائے گا کہ انہیں تو داخلہ انہیں تو داخل کر دیا گیا جنت میں اور پھر کہتے ہیں دخلو اس کو دخلو بھی پڑا گیا کیا مطلب دخل الجنہ یعنی سوری ادخلو الجنہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں آگے تو جملہ نفی جملہ نفی کیا جملہ نفی کیا ہے پیچھے. لا خوفن خوف علیکم ولا انتم تحزن تو کہہ رہے ہیں یہ بن جائے گا حال یعنی ان سے یہ کہا گیا مقولن لہم كذالك لا خوفن علیکم ولا انتم تحزن تو یہ مقولن لہم جانا مقولن حال بن رہا ان سے کہا یہ جا رہا ہوگا کیا کہا جا رہا ہوگا لا خوفن علیکم ولا انتم تحزنون ودادہ اب دیکھیں ڈریکٹ خطاب شروع ہوا وناذا أصحاب النار أصحاب الجَّتي أن أفض علينا من الم هم پر برسا قُچ بج من الماء أو مما غزقكم الله من الطام قال إن الله حّمهما مناءهُ على الكافين أن الذي التخذوا دينهم له والعبا وغرت هم الحياة الددنيا ف يوم نن في النري كما دسولق أيو مهمم هذا بتركيهمم العمل له. وما جحادو. جحادو کیوں کہا؟ نے نسو پر اس کا عطف معنی. نسو ہے نہیں؟ سمجھا رہی؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہو یعنی وما بیما کا نوبی اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جیسے انہوں نے انکار اور جیسے بلایا ہم نے بھی بلا دیا کتاب کا مطلب ہے یہ جملہ حالیہ ہے ہم نے تفصیل بیان کی ہے جانتے ہوئے جو تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ علم کس کا حال بنے گا ولاق جہ میں جو جمع کی ضمیر ہے متکلم کی اس کا ہا علم ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں اور پھر حدن کیا ہے ہالم من الحا یہ ہا کا حال ہے ہاں کون ہے فصل نا رہی کہ نہیں میں جو ہو کی ضمیر ہے اس کا حال ہے حدن ورحمتا لقومی یؤمنون منون ہل ينظرون ای ما ينتظرون الا تو ای تئی ما تافی جو میں نے بتایا تھا تابیل کے کچھ معنی میں سے تو وہ یہ معنی بھی تھا کہ طویل ظاہر ہو جانا عاطبت اور انجام اور جو خبر دی گئی ہے اس کا خارج میں واقع ہو جانا تو کیا مراد ہے یوم یا تی طویل ہوا یوم القیامت طویل کیا یوم قیامت یقول صدق اللہ برا <سؤال> جی اس میں تو کوئی چیز نہیں تھی نا آپ ترجمہ پڑھ کے نہیں آ رہے کیا گھر سے